متر بھی سبر کا مرا پاجوتر سو رکھا تھا سرور کا سر خدا تو مند تغلی خدا اور سرا سن و واحده قدام من جنب يكون بسجده مسر بسر سره ورد صلى الله عليه وسلم كانه بيصلاه 10 اورا احنا مناجات وتر حله كده مرات تشطور مع وتر دجرا طول بطلح بطلح. اور نو سے مت سراتی اور سلاد اللہ پویتر متعارف پران دی کے بات کو مختصری ردی نرفی کی چوتر اطلاق اور سلاد الین تھی کہ حاصل داری اطباد تغلیم سر